سمجھ لگی اور سنو حضرت اگر بکواس کرے تو حضرت محمد بن بکر بدایج ہویا کہیں صحابی حضرت عثمان دی شہادت آپ دے قتل کرا چوز بلا رضامندی کا اظہار کہیں نیتا سب کو آ آ آ خود محمد ہاں چاند صاحب ایسے ہیں آن کہ انہیں اے ارادہ ہے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 میں حکیم ماہر ہاتھوں مر جائے مجرم نہیں امام جیام ابو امام شافی اور صاحب سدکے جا جے غلطی بھی کر بیٹھ گے بار بارگاہ مجرم نہیں اللہ تعالیٰ بار بارگاہ مجرم نہیں ساڈے ورگے نفس پرست کیوں اونا دی غلطی دا منشا پیدا ہوستی نیکی بھی کریے پتہ نہیں کی نیا نفس پرستی وہ خطا بھی اللہ. خطا اجتہادی جنوب دے تا کر کہ فرمایا خاتا و موا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 ان کے خون سے محفوظ رکھے ہم اپنی زبان ان کی ای, ای, ای, ای, ای. ہم اپنی زبان ان کی توہین سے محفوظ رکھتے ہیں سبحان سبحان اللہ. سبحان. <kuh> <kuk> <kuh> ہم اپنی زبان ان کے ذکر شر سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ابڑے ذکر تو اپنی زبان ہیں رب سارے ہاتھ بھی بچائے اپنی زبان ہی بچا سبحان اللہ یہ ہے بےمان شیتان پوتر ہے جی جنہ کے پیو بھی شیتان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 اینا کہ جی آگا لے تو پھر ماں سمجھا ہے دو سے بھی yes, مار دیں گے اللہ سونا پھر یہ نقطے پہنچا رہا ایج <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>